شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرح کی کتاب دعوت المقامت اسلامی العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے آٹھویں نقطے میں شروع ہونے کو ہے آٹھویں نقطے کا عنوان ہے الغزو الخارجی للعالم الاسلامی عالم اسلام پر بیرونی یلغار في خضم تلك الأحداث التي سادت العالم الإسلامية من انقسام دوله والتسارع انهيارها وتنازع ملوكها وسلاطينها وأمرائها وقادتها وإفناء بعضهم البعض بالحروب في التزاحم على السلطة والاستئثار بها كان العالم الإسلامي هدفا لعدوان انصب عليه من المغرب والمشرق عالم إسلام جبكي داخلی مشکلات کا شکار تھا ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا زوال پذیر تھا بادشاہ سلاطین عمرہ اور بصر لوگ آپس کی لڑائیوں میں مصروف تھے اقتدار کی رستہ کشی میں ایک دوسرے کو ختم کرنے کا سلسلہ جاری تھا ان حالات میں عالم اسلام مغرب و مشرق سے بیرونی حملوں کا بھی نشانہ بن گیا ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز اندرونی اعتبار سے کھوکھلا پن کا شکار ہو جاتی ہے تو بیرونی حملوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے انسانی جسم کی مثال آپ لے سکتے ہیں جب انسانی جسم اندرونی طور پر کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو بیرونی طور پر بھی اس پر حملوں میں اضافہ ہو جاتا ہے فمین المغرب سنت عربا المسیحیہ سباہلی مغرب کی طرف سے مسیحی یورپ نے صلیبی دنیا نے دو صدیوں تک سات سلیبی حملے شام اور مصر پر کیے اور اندلس میں ہسپانوی صلیبیوں کی طرف سے مسلسل حملے جاری رہے اور ان کے مذہبی پیشوا ان حملوں کی قیادت کرتے رہے مشرق کی طرف سے چنگیزیوں کے لشکر نے اسلامی ممالک پر حملے کیے جن کی ابتدا ماورا النہر یعنی وسط ایشیائی ریاستوں سے ہوتے ہوئے ایران عراق ایشیا کوچک اور عرب ملکوں میں شام سے مصر تک یہ حملے جاری تھے اگرچہ ایوبیوں کی حکومت نے اور ان کے بعد جو مملوکوں کی حکومت قائم ہوئی تھی ان دونوں حکومتوں نے چنگیزیوں اور سلیبیوں دونوں کو منہ توڑ جواب دیا سلیبیوں کو تو حتین حت میں شکست کھانی پڑی اور چنگیزیوں کو آئین جالوت میں مملوکوں کے سامنے مغلوب ہونا پڑا لیکن اندلس میں مسلمان بادشاہوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ جاری تھا اور وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے جس کا قدرتی اور طبعی نتیجہ یہ تھا کہ وہ اسلامی حکومت ختم ہو گئی جو کہ آٹھ سو سال تک جاری رہی تھی آٹھ سو سال تک وہاں اسلام کے جھنڈے لہراتے رہے لیکن آپس کی خانہ جنگیوں کے نتیجے میں آخر یہ حکومت دنیا کے نقشے سے مٹ گئی حتیٰ کے معاصر علماء میں سے جو کہ وہاں جا کر آئے ہیں انہوں نے یہ تک لکھا ہے کہ پانچ سو سال بعد وہاں ہسپانیہ کی سرزمین میں ایک مسجد قائم ہوئی ہے اور وہ اپنے واقعے میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے امریکہ یورپ افریقہ اور بہت سارے ممالک کا سفر کیا ہے اور جہاں بھی ہم جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں کوئی بھی تعجب اور حیرت سے ہمیں نہیں دیکھتا لیکن وہ اندلس جہاں مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کی جہاں اسلامی فریرا اور جنڈا آٹھ سو سال تک لہراتا رہا وہاں جب ہم ایئرپورٹ میں نماز پڑھنے لگے تو لوگ ہمیں حیرت و استعجاب سے گھورتے رہے حیران ہوتے رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یعنی ان صلیبیوں نے اندلس سے جہاں مسلمان آٹھ سو سال تک حاکم رہے اس طرح اسلام کا نام و نشان اور نقش مٹا کر رکھ دیا ہے کہ آج وہاں لوگ اسلام اور مسلمان کو جانتے تک نہیں ہیں میرے بھائیوں سب سے پہلے جو بیرونی حملہ ہے وہ نور کا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو جنوبی اٹلی اور سسلی سے نکالا دو سو بارہ ہجری میں عربوں نے سسلی نام کے جزیرے پر قاضی اور مفتی اسد بن فرات رحمہ اللہ کی قیادت میں زیادت اللہ اول اغلبی کے جو کہ افریقہ کے اس زمانے کے تیونس کے امیر تھے ان کی قیادت میں یہ علاقہ فتح ہوا تھا دو سو اڑتالیس ہجری میں ہوتے ہوتے چار سو بتیس ہجری میں نورمنڈیوں نے اتالیہ پر حملہ کیا اور وہاں سے اربوں کو نکال ڈالا آخر چار سو اسی ہجری میں مکمل طور پر عرب وہاں سے نکال دیے گئے اور اسلامی حکومت کا جھنڈا وہاں سے لپیٹ دیا گیا جو کہ دو سو ستر سال تک وہاں لہراتا رہا ہے بیرونی حملوں میں دوسرے نمبر پر سلیبی جنگوں کا مسئلہ ہے سلیبی جنگوں کے اسباب کیا ہیں اور سلیبی جنگوں کے عوامل کیا ہیں اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے سلیبی جنگوں کے اسباب تین ہیں دینی سیاسی اور معاشی دینی اعتبار سے چونکہ وہ سلیبی ہیں نصرانی ہیں مسلمانوں سے ان کی ایک دینی جنگ ہے سیاسی اعتبار سے بھی چونکہ یہ یورپی ممالک عالم اسلام سے اور ترقی یافتہ ممالک سے کٹے ہوئے تھے اس لیے بھی وہ مسلمانوں کو نیچا دکھانا چاہتے تھے اقتصادی اعتبار سے یہ یورپی ممالک اکثر غریب ممالک ہوا کرتے تھے اور کوئی خاطر خواہ ترقی ان کے ہاں موجود نہیں تھی اس وجہ سے وہ مسلمانوں کو لالچی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اسے بھی تفصیل بیان کریں گے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وصحبی یجمائین وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ